ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروزہ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ الحمدللہ وحدہ للہ والصلاة والسلام علی اللہ نبی جبادہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وکفا بھی اسممین صدق اللہ علیہ وسلم آج کے درس کا آغاز صورت النساء کی آیت نمبر 49 سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں الم طر ال کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا اور جنتی کہتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں خود قرآن کریم میں آتا ہے وکالت یہود و نحن ابنا اللہ و یہود و نسارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اسی طرح یہ بھی کہتے تھے لیند خل الجنتا اللہ من کانا دن او نارا جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو کہ یہودی ہوگا یا کہ عیسائی ہوگا یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور گمانڈ اور فخر میں مبتلا ہے جیسے اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی مذمت کی اسی طریقے سے ان سارے لوگوں کی مذمت ہے جو محض نسل کی بنا پر نسب کی بنا پر خاندان کی بنا پر اور قومیت کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے ہیں اور مقدس سمجھتے ہیں ہمارے زمانے کے پیر زادے سید زادے شاہزادے اور زادے بعض اوقات علم و عمل کے بغیر محض اپنے آپ کو اس لیے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اس لیے ہمارے اعمال خاک کیسے ہی کیوں نہ ہوں جنت ہماری ہے نہ صرف یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے بلکہ ان کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا رکھا ہے وہ جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے جنت ہونے کے سرٹیفیکٹ وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں نظرانوں کے بدلے اور ہدیوں کے بدلے اور چندوں کے بدلے تو یاد رکھیے کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے ایمان اور عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے کسی سید کا بیٹا ہونا اور کسی شاہ کا بیٹا ہونا اور پیر کا بیٹا ہونا اور مولوی کا بیٹا ہونا تو کیا کام آئے گا نبی کا بیٹا ہونا بھی ایمان اور عمل کے بغیر کام نہیں آ سکتا نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سیلاب کی لہروں میں گرک ہو گیا اور وہ کہتے رہ گئے ان ابنی اے اللہ یہ میرا بیٹا, ہے میرا بیٹا ہے اللہ میرا بیٹا ہے اللہ نے فرمایا من یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے انہو غیر صالح اس, لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہے اور کیا فرمایا اللہ نے فلا تس علی ما علی کبھی علم این جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو انزو کا انتقون منل جاہلی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا بیٹا بے ایمان اور بے عمل اور آپ اس کی نجات کے لیے مجھ سے دعا کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں حضرت نو الاسلام نے فوراً معافی مانگی رب بھی انی آؤز بھی کن اسل کمالی سلبی علم اللہ مجھے پتا نہیں تھا اللہ اکبر اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ اکبر فوراً اپنے عدم علم کا اعتراف کر لیا اللہ مجھے پتا نہیں تھا انی آؤز بھی کن اسمال اللہ تک تغفر لی من ہماسرین اللہ مجھے معاف فرما دے مجھ پر رحم فرما دے اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں تو بھائیو صرف بڑے کا بیٹا ہونا یہ کسی کام نہیں آ سکتا میں قربان جاؤں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر جنہوں نے اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی تھی یہ بات نکال دی یہ مت سمجھنا کہ تم میری اولاد ہو لہذا تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعلنہ سے فرمایا اے فاطمہ آخرت کی تیاری تمہیں خود کرنی ہوگی محمد کی بیٹی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنی تعریف کرے اور اپنے آپ کو جنتی کہے اس بات کو پسند نہیں کیا گیا دیکھیے میں اور آپ الحمد امید تو رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے کہ انشاءاللہ ہمیں جنت کے کسی کونے خدرے میں اور اللہ والوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے یاد رکھیں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو جنتی ہوں لوگوں میں تو جنتی ہوں او دیکھو مجھے مجھے دیکھ لو میں جنتی ہوں میرے ساتھ تعلق قائم کرو مجھ سے محبت کرو میں جنتی ہوں میں اگر یہ کہوں گا تو اللہ کی نظر میں بار مردود ہو جاؤں گا چاہے میری ساری زندگی رکوع سجود میں گزری ہو قیاموں کو گزری ہو قرآن کی خدمت میں گزری ہو پھر بھی میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا میرے اللہ اور میرے رسول مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے اللہ اکبر سنا ہوگا آپ نے قول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت کی امید اتنی ہے اللہ کی رحمت کی امید اتنی ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان سنوں کہ آج سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا شاید وہ ایک میں ہوں اور ڈر اتنا ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ آج سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں نہ ہوں اسی کا نام ایمان ہے میرے بھائیوں ایمان کیا ہے امید اور خوف کے درمیان ایمان کیا ہوتا ہے امید اور خوف کے درمیان الحمدللہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ دی تو ہمارے قریب نہیں آتی صاف بات ہے بھائی صاف بات ہے دعویٰ تو نہیں کرتے گمنڈ نہیں کرتے لیکن امید رکھتے ہیں مجھ سے کو پوچھتا ہے میں کہتا ہوں مجھے تو امید ہے میں جنت میں جاؤں گا کیوں کیوں نہ کہوں میرا اللہ کہتا ہے نہ امید نہ ہو جاؤ میرا اللہ کہتا ہے نہ امید نہ ہو جاؤ اور اللہ کہتے ہے نا امید ہونا کافر کا کام ہے اللہ کہتے ہیں لا تئی اسو مر رو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ ان لا اسو مر کا اللہ القوم کہتے اللہ کی رحمت سے صرف کافر صرف کافر نا امید ہوتا ہے مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا تو نا امیدی کی بات ہم کیوں کریں ہاں ڈر ہے ڈر ہے, ہے اسری کے گنا بہت ہے ڈر ہے گنا بہت ہے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ کی قسم میری عبادت تو اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں بس اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے تو انشاءاللہ دوزخ اللہ نجات مل ہی جائے گا تو منع کیا گیا اپنی تعریف مت کرو تمہاری تعریف کا کوئی اعتبار نہیں تمہاری تعریف کا کوئی اعتبار نہیں اور سنیں اپنی تعریف سے بھی منع کیا گیا اور دوسرے کی تعریف میں بھی مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے دوسرے کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہمارا دور جو ہے یہ لفاظی کا دور ہے مبالغے کا دور ہے لوگ ایسے تعریف کرتے ہیں آسمان پر چڑھا دیتے جسے چیخ چیخ کر بولنا آتا ہو اسے کہتے علامہ صاحب چنانچہ اعلان کرتے ہیں شیر پنجاب اور فخر زمان اور غزالی دوران علامہ فلاں صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور وہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ واقعی میں علامہ صاحب اس, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں بلکہ بعض اپنا تعارف کراتے ہیں میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی مجھے کہا کریں علامہ صاحب تو اس سے منع کیا گیا کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں مجھے بھی چونکہ بعض اوقات پروگراموں میں جانا ہوتا ہے تو بعض بعض اسٹیج سیکٹری تعارف کراتے ہیں تو اول تو اللہ جانتا ہے میں ہر ایک کو پہلے کہہ دیتا ہوں دیکھو میرا تعارف نہیں کرانا صاف بات ہے اس لیے کہ تم مبالغہ کرو گے جھوٹ بولو گے یہ ایسے ایسے ہیں اور ویسے ہیں تو اس لیے مجھے پسند نہیں ہے تو آپ تعارف نہیں کرائیں میں خود اپنا تعارف کرا دیتا ہوں اکثر میں یہ کہہ دیتا ہوں کبھی بھول جاؤں تو پھر اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر میں ایک بزرگ کا کال سنایا کرتا ہوں بڑا پیارا کال ہے مجھے وہ کال بڑا پسند آیا ایک اللہ والے نے فرمایا فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جس نے تمہارے گناہوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اگر وہ پردہ اٹھا دیتا تو یہ تمہاری تعریف نہ کرتا تمہارے منہ پر تھوک دیتا یہ تو اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہاری تعریف کرتا ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈالو یہاں تک فرما دیا اس لیے کہ لوگ تعریف کر کے دماغ خراب کر دیتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں بانس پر چڑھا دیتے ہیں بانس پر چھوٹا سا چھوٹا سا ہوگا جس کو کہتے ہیں بلشتیا لوگ کہتے ہیں نا کہ بلشتی ہوتے ہیں بعض کہانیوں میں آتا ہے کہ زمین میں بلشتی ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے آدمی انسان ہوگا بلشتیا ایک بلشت کا لیکن بانس پر چڑھا کر اتنا اونچا کر دیں گے گوئے کہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے تو ایسی تعریف سے منع کیا گیا ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے کسی کی بڑی تعریف کی بڑی تعریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بار فرمایا ارے افسوس ہے تیرے اوپر تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا اتنی تعریف کر دی اور فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کی تعریف کرنی ہی ہو تو بس یوں کہہ دو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں باقی یقینی طور پر کہہ دینا اور بہت زیادہ مبالغہ کرنا یہ منع ہے اس لیے کہ بھائی ہماری صحیح حقیقت تو اللہ جانتا ہے ہماری صحیح حقیقت اللہ جانتا ہے یہ دنیا والے نہیں جانتے ہماری صحیح حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے میں نے ٹوپی پہنی ہے داڑھی رکھی ہے اور رومال کندھے پر ڈالا ہے اور قرآن بیان کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں لیکن میں کیا ہوں یہ صحیح حقیقت میرا اللہ جانتا ہے دنیا والے نہیں جانتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے یہ بھی نبی کی تعلیم ہے ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو بدگمانی نہ کرو اپنے بارے میں تو بدگمانی کرو اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو مجھ سے اچھے ہیں مجھ سے اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے تو فرمائیں کہ الم طرح لدین یوسکون انفس ہوں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہیں اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں بل اللہ ذکی یشا بلکہ اللہ پاکیزہ ٹھہرائے گا جسے چاہے گا اصل اعتبار تو اللہ کی تعریف کہے اور اللہ جو تعریف کرتا ہے نا بڑے بڑے لقب نہیں دیتا بڑے بڑے لقب نہیں دیتا اللہ صاحب آ رہے ہیں اور غزالی دوران آ رہے ہیں اللہ یوں نہیں کہتا بس اللہ تو یوں کہہ دے گا کہ یہ میرا بندہ تھا اللہ یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے قیامت کے دن اس نے میرا بندہ بن کر زندگی گزاری رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کے قابل تو وہ شخصیت ہے جن کی تعریف میں میرے عزیز نعت پڑھ رہے تھے ہمارے آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نے حضور کی جو تعریف فرمائی وہ کیا کہ میرے بندے ہیں حور نے یہ اللہ نے یہ تعریف فرمائی حضور کی سبحان اللہ اللہ نے کہا نماز میں کہا کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد ابد رسول سب سے بڑی تعریف حضور کی کیا ہے کہ حضور اللہ کے بندے اللہ اکبر ویسے اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بھی کہا رحمت للعالمین بھی کہا اور یاسین بھی کہا پہا بھی کہا یا یوہر نبیجو بھی کہا یا یوہر رسول بھی کہا لیکن علماء نے لکھے کہ حضور کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو عبدہو کہا میرا بندہ ہے اور بڑا پیارا شیر ہے اقبال کا بڑا پیارا شیر ہے مجھے بہت پسند آیا کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر عبد ہونا بندہ ہونا اور چیز ہے اور ابد ہونا اور چیز ہے عبد بندہ اور چیز ہے ابد اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے ما سراپا انتظار ہم سارے انتظار میں رہتے ہیں اور جو ابد ہے اللہ اس کا انتظار کرتا ہے اللہ ابد کا انتظار کرتا ہے سب سے بڑے ابد تو حضور ہیں لیکن میں کہوں نا امید نہ ہو جائے جس نے یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری خدا کی قسم وہ بھی قیامت کے دن ابدہ کہلائے گا اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے اور اللہ انتظار کرے گا اس کا اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب اب کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے ویا ماتی انف سکم و لمفی مات جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے جو تم چاہو گے میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے تم دنیا میں یہ دیکھ کر چلتے تھے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے قیامت کے دن میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے الم ترا لدین یوسکون انفسم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں بل اللہ یو من یشا بلکہ اللہ پاکیزہ ٹھہرائے گا جسے چاہے گا ملا یو ظلم فتیلا اور ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کہتے ظلم نہیں کیا جائے گا لیکن تمہارے اپنی تعریفیں کرنے سے میرے ہاں تم بڑے نہیں بن جاؤ گے ہاں جس کی میں تعریف کروں گا وہی بڑا ہوگا تم اپنی تعریف کر لو بڑے نہیں بنو گے اور کسی اور کی تعریف کر لو وہ بڑا نہیں بنے گا اصل بڑا وہ ہوگا جس کی میں تعریف کروں گا فیف ترون کئی فیف ترون اللہ دیکھیے کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر کہتے ہیں چونکہ میں بنی اسرائیل کی نسل سے ہوں بنی اسرائیل کے نسل سے ہوں لہذا میں جنتی میں اللہ کا چہیتا چونکہ میں فلاں بڑے پیر کا بیٹا ہوں لہذا میں جنتی چونکہ فلاں بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے لہذا میں جنتی اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں میرے ہاں نصب نہیں پوچھا جاتا کس کے بیٹے ہو کس کے پوتے ہو کس کے نواز سے ہو یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا ہو تمہارے پاس کیا ہے لہا ما کسبت تل کا ام تم قد خلط لہا ماں کسبت بلا کم ماں کسب تم بلا تس الماں کانو یا باپ دادا کے کام ان کے امال آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے باپ دادا کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے یہ ذہن سے نکال دو ام کی کے فیف ترون اللہ دیکھیے یہ کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر وکفا بھی اسم مبینہ یہ کافی ہے سری جرم کے لیے النتر اوتو او نصیب میں جلدی سے تم آپ کو میں جلدی سے آپ کو آخری آیت جو درس کی ہے بڑی اہم آیت اس تک لے جانا چاہتا ہوں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم آیت ہے بیچ میں یہ چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سن لیجئے اللہ فرمات الم پر اوتو نسیب کتابوت کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں بت پر اور شیطان پر جبت بت تاغوت شیطان دو لفظ استعمال کیے جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں جبت کس کو کہتے ہیں اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ جبت ہے اور تاغت کس کو کہتے ہیں کل ما یتغل انسان ہر وہ چیز جو انسان کو سرکش بنا دے وہ تابوت ہے ڈبلو دولت سرکش بنا دے تو تاغوت ہے اور کرسی سرکش بنا دے تو ایمان رکھتے ہیں تاوت پر اولون کفرو ہا الاحدا مین البین آمنو سبیلا اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں یہودیوں کے علماء مکے گئے قریش نے ان سے سوال کیا دیکھو ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں اور کعبہ کی صفائی کرتے ہیں کعبہ کی دربانی کرتے ہیں تو کون بہتر ہے ہم دونوں میں سے ہم بہتر ہیں یا یہ مسلمان بہتر ہیں تو یہودی با باوجود کے کتاب کا علم رکھتے تھے انہوں نے کہا نہیں تم ان سے بہتر ہو میں اکول اندین کفرو اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یاب ہیں الا اکلین یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی کیوں لانت کی اللہ نے توحید اور نبوت کو پہچاننے کے باوجود وہ تعریف کرتے ہیں کس کی شرک کی اور مشرقین کی بغض کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ممین اللہ فلن تجد لَهُ نصیرہ اور جس پر اللہ لانت کر دے تم اس کا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے جس پر اللہ کی لانت ہو جائے کسی کی مدد اس کے کام نہیں آ سکتی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی کسی کی سفارش جس پر اللہ لانت کر دے تو میرے بھائیو بہت سارے امال ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کے کرنے والے پر اللہ لانت کرتا ہے اللہ لانت کرتا ہے تو ان امال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس پر میں لانت کر دوں تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا کیا مطلب کسی کی مدد کسی کی سفارش اسے فائدہ نہیں دے سکتی امل نصیب منل ملکی کیا انہیں کچھ بھی اقتدار نصیب ہے نقیرہ ایسی صورت میں تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں اللہ کہتے ہیں یہ یہودی اتنے تنگ دل ہیں کہ دینی عظمت تو الگ رہی اگر اللہ پاک ان کو دنیا کی عزت اور دنیا کی سیادت بھی عطا کر دے تو یہ کسی کو دنیا میں سے ایک تل کے برابر بھی نہیں دیں گے ام يحسدون الناس ما آتاهم اللہ من کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ نے انہوں انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں فقط آتی نا آل ابراہیم الکاب بل حکمتا یقیناً ہم نے علیہ ابراہیم کو عطا کی ہے کتاب اور حکمت نا ملکن عظیمہ اور ہم نے ان کو بہت بڑا اقتدار بھی دیا یہودیوں کو حسد یہ تھا کہ نبی آخر زماں بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا اور بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا فضل صرف بنو اسرائیل تک محدود رہے گا اور میں کسی اور کو دنیا میں اپنا فضل عطا نہیں کروں گا یا عطا کرنا چاہوں تو تم سے مشورہ کروں گا کہ کسی اور کو اپنا فضل دوں یا کہ نہ دوں میری مرضی ہے میں جسے چاہوں عزت و عظمت سے نواز دوں چاہوں تو بنو اسرائیل میں نبی پیدا کر دوں اور چاہوں تو بنو اسماعیل میں نبی پیدا کر دوں اور اللہ نے کیا زیادہ انبیاء تو آئے بنو اسرائیل میں لیکن انبیاء کے سردار آئے بنو اسماعیل میں فمن آبی ممن ہم من سد ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں وکفا بہن مسیرا اور دہتا ہوا جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے ان لدین کفرو بھی آیاتی نا سوف نسلی ہی نارا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ ہم ان کو دوزخ کی آگ میں جھونکیں گے كلما نزیجت جلو جب ان کی جلدیں پک جائیں گی بدلنا ہوں جلودن گئی رہا ہم ان کی جلدوں کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے لیباب تاکہ وہ عذاب کو چکھیں دنیا کی آگ تو ایسی ہے کہ اگر کسی کو دنیا, میں دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے جلے گا گھنٹہ جلے گا آدھا گھنٹہ جلے گا پانچ منٹ جلے گا جل کر راک ہو جائے گا جلد ایسی ہو جائے گی کوئلہ کہ پھر آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے یہ مت سمجھنا کہ دوزخ میں بھی ایسی ہوگا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا ہڈیاں جل گئی اور جلد کوئلہ ہو گئی تو اب دوزخ کی آگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی یہ مت سمجھنا ہم بار بار جلد کو بدلتے رہیں گے تمہارے چمڑے کو بدلتے رہیں گے کس لیے تاکہ تم عذاب خوب چکھو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے عزیزوں دوزخ کا معاملہ بڑا سخت ہے بڑا سخت میں اور آپ دوزخ کی آگ کا ہزاروں حصہ بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں اللہ نے ہمیں موقع دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی بتاتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے اور علماء نے بتایا لوگوں ہم بتا رہے ہیں ایسا طریقہ ہے کہ تم دوزک کی آگ سے بچ سکتے ہو اور دوزک کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو اب بھی موقع ہے آپ تیس, تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں پچاس سال کے ہیں ستر سال کے ہیں زندگی گناہوں میں گزری ہے اب اب باز آ جاؤ توبہ کر لو ندامت کے آنسو دو آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو جو ہو چکا اس کی تلافی کی صورت کر لو اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا مگرنا ہمارے بس میں نہیں ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے دوزخ کی آگ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جلدیں ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ہم ان کے چمڑوں کو بدل کر دوسرا چمڑا دے دیں گے نیا چمڑا وہ جلے گا تیسرا بار بار چمڑے بدلتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں ان اللہ کان عزیزا عزیز حکیمہ بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلدین آمن ہاتھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے سن ہوں جناتی حل انہار فیحا ابدا یہ میرے اللہ کا کلام ہے بھائیوں اللہ ایسا نہیں کرتا کہ دو کی سزائیں بیان کرتا جائے دو کی سزائیں بیان کرتا جائے اللہ ایسا نہیں کرتا اگر ایسا کرتا تو بندے مایوس ہو جاتے تو اللہ باغ دو زخ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جنگت کا بھی ذکر کر دیتے ہیں اللہ کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو ایمان بانوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں اپنی پکڑ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی مغفرت اور بخشش کا بھی ذکر کر دیتے ہیں مجھے قرآن میں کوئی ایسی جگہ معلوم نہیں ہے جہاں صرف اللہ نے صرف عذاب ہی عذاب کا ذکر کیا ہو اور اپنی رحمت کا اپنی مغفرت کا اور جنت کا اللہ نے ذکر نہ کیا ہو اللہ ساتھ اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے سند خل تجری من تحتی ہل انہارو خالدین فیحا ابدا ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لہم فیح ازواج جم ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی منہ زلن زلیلا اور ہم انہیں بڑے گنجان سائے میں لا اتاریں گے کیسے سائے ہوں گے کیسی جنت ہوگی کیسی نعمتیں ہوں گی آج ہم دنیا میں جنت کی نیمتوں کی پوری حقیقت نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے خود کہا قرآن میں فلاسنتی اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے جنت کی جو ٹھنڈک چھپا رکھی ہے کوئی بھی آج دنیا میں رہتے ہوئے اسے جان نہیں سکتا اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا یہ باتیں تو اللہ نے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں سمجھانے کے لیے باغ ہوں گے نہریں ہوں گی اور دودھ ہوگا اور شہد ہوگا اور پھل ہوں گے کیسے ہوں گے کیا حقیقت ہوگی یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ تو ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے ہماری عقل کے قریب کرنے کے لیے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں ہم تو اندھے ہیں آخرت کے بارے میں اندھے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے ہاں ہمارے آقا نے دیکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا ہم تو ایمان رکھتے ہیں دیکھا نہیں ہے اندے ہیں تو اللہ ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے بات کو بیان کرتے تو فرمایا کہ من زلی اور ہم انہیں بڑے گنجان سائے میں لا اتاریں گے ان اللہ یقر امانات یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اسے ذرا اہمیت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں ان اللہ یقم ان عد ال امانات الا اہلیہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو تفسیروں میں اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول لکھا ہے اصل میں آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا مشرق بھی ابو جہل بھی ابو لہب بھی یہ کعبے کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی عزت سمجھتے تھے کہ میں کعبے کی خدمت کرنے والا ہوں میں نے حاجیوں کو پانی پلایا اور میں کعبے کا چوکی دار ہوں اور میں کعبے کی صفائی کرتا ہوں مشرق بھی یہ سمجھتے تھے ہاں میرے مسلمان بھائیوں آج ہم مسجد کی خدمت کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں ہاں خادم کرے صفائی میں کیوں کروں میں تو مخدوم علی خان ہوں خادم کرے الحمدللہ ہمارے ہاں جو ساتھی اتکاف میں بیٹھے ہیں چوالیس پینتالیس کے قریب ساتھی ہیں سبھی ہی ماشاء اللہ پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں لیکن ہم ان سے روزانہ صفائی کرواتے ہیں جس دن سے یہ آئے ہیں خادم کی چھٹی خادم ہی صفائی کرتا ان کو سمجھایا ان کو ترغیب دی اللہ کے گھر کی صفائی کرنا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا ضلت کی بات نہیں ہے عزت کی بات ہے نصیبے کی بات ہے خادم تو تنخواہ لے کر کرتے ہم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں جھاڑو دیں گے اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے جو حقیقت حقیقت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا خادم بن جائے تو اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے ارے آپ میں سے کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن کسی کو اگر پرویز مشرف کے محل میں صفائی کا موقع مل جائے اتراتا بھی رہے گا حیثیت ہی کیا ان کی حیثیت ہی کیا ان کی اللہ ان کو ہدایت دے لیکن جسے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں صفائی کا موقع ملے کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرے اللہ اکبر بعض ایسے حضرات کے واقعات آتے ہیں جنہیں کعبہ یا روز رسول میں داخل ہونے کا موقع ملا تو انہیں اپنی داڑھی سے اپنے چہرے سے وہاں صفائی کرنی شروع کر دی کہ بطنی یہ موقع کبھی پھر ملے گا یا نہیں ملے گا تو زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے آپس میں مختلف خدمتیں تقسیم کر رکھی تھیں عثمان بن تلحت ہے ایک صاحب ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ کعبے کا دروازہ کھولتے تھے کلید بردار تھے کعبے کی چابی ان کے پاس تھی تو مختلف اوقات میں لوگوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ عام طور پر پیر اور جمعرات کو کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ نے بڑے سخت الفاظ کہہ کر آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائیے آپ کو داخل ہونے والے اللہ اکبر عثمان کو پتہ ہی نہیں تھا میں اپنے آقا کو محروم کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں تھا میں کعبے کے محافظ کو محروم کر رہا ہوں حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ کعبے کی کنچی کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا حضور نے یہ فرمایا پیشن کو ہی فرمائی بے بسی کا دور ہے بے چارگی کا دور ہے گمنامی کا دور ہے کو جانتا ہی نہیں ہے کو مانتا ہی نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر جسے چاہوں گا دوں گا عثمان نے کہا اگر ایسا وقت آیا تو وہ وقت قریش کی ہلاکت اور ذلت کا وقت ہوگا حضور نے فرمایا نہیں عثمان وہ وقت قریش کی آبادی اور عزت کا وقت ہوگا اس دن قریش کو عزت ملے گی اور قریش آباد ہوں گے پھر ایسا ہوا حضور ہجرت فرما کے مدینہ مدینہ سے آئے واپس مکہ فتح ہوا اور عثمان سے چابی لی اور حضور کعبے میں داخل ہوئے نماز ادا کی کاوے سے باہر نکلے تو کئی امیدوار ہیں کئی امیدوار ہیں حضرت علی امید رکھتے ہیں اور دوسرے صاحبہ امید رکھتے ہیں چابی مجھے دے دی جائے میں کابے کا دربان بن جاؤں لیکن حضور نے پوچھا عثمان کہیں ہیں عثمان بن کہیں کہ عثمان حاضر ہوئے کہا عثمان لو چابی اس لیے کہ میرے اللہ نے کہا ان اللہ یا عبد ال امانات الا یہ ایت کریمہ پڑی حضور نے میرا اللہ کہتے ہے امانت امانت والوں کے حوالے کر دو امانت امانت والوں کے حوالے کر دو آپ رکھ سکتے تھے چابی آپ فاتے تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جھکائے کھڑے تھے عثمان کی حیثیت کیا تھی لیکن حضور نے ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں ہم امانت کا خیال کرنے والے ہیں میرا اللہ کہتے ہیں ان اللہ یاد ال اماناتی اللہ اہلیہ عثمان نے چابی لی اور ساتھی کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بھائیو یہ تو ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول لیکن یاد رکھیں کوئی آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی آیت نہیں اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا مفہوم عام ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے یہاں امانت نہیں کہا امانات کہا جمع کا سیگا ہے امانات ان اللہ یا امر حکم انت عبد المانات اللہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو امانت میں خیانت نہ کرو معارف القرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نبر اللہ عمر قدہو نے اس آیت کے مفہوم کو بڑا وسیع کیا ہے اور میں نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھا اور اس میں کافی تفصیل سے بیان کیا کہ ساری امانتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور امانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہ ہمارا جسم یہ اللہ کی امانت ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں میرے بھائی یہ کان اللہ کی امانت ہے یہ زبان اللہ کی امانت ہے میرا وہ بھائی جو آنکھوں کو بد نظری کے لیے استعمال کرتا ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے وہ بہن جو جھوٹ بولتی ہے غیبت کرتی ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہی ہے وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان ہاتھوں میں خیانت ہو رہی ہے اب دیکھیے اس جسم کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے کروا دے تو شہادت کا مقام ملتا ہے اور اگر اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے خود کشی کر لے تو جہنم کا ایندھن بنتا ہے خود کشی حرام ہے اللہ کی امانت اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے تو شہادت کا مقام اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گلے پر چھڑی پھیر لی زہر کھا لیا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لیا گاڑی کے آگے لیٹ گیا اور اپنے آپ کو مار لیا امارت میں خیانت کی ہے اللہ کہتا ہے یہ خودکشی ہے اور جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے قیامت کے دن بار بار اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا اسی طریقے سے عذاب اگر پیٹ میں چھری ماری تھی قیامت کے دن بار بار چھری مارے گا م... اور بار بار بار بار مارتا رہے گا اور یہ سزا اس کو ملتی رہے گی چونکہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا جانتا ہر مسلمان ہے نیک ہو یا بد ہر کو جانتا ہے عالم ہو یا جاہل جانتا ہے خودکشی حرام ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا تناسب مسلمانوں کے اندر کم ہے غربت کے باوجود میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں اللہ جانتا ہے میں خود جانتا ہوں براہ راست اور آپ بھی جانتے ہوں گے جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا تکنیک